بسم الله الرحمن الرحيم الله صلی الله علی محمد و علی آل محمد بارک وسلم الدرس الرابع चौथा सबक یوسف السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ابراہیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اهلا وسهلا و مرحبا بک یا خالی كيف حالک لعلک بخير یوسف الحمدللہ اینا ابوک یا ابراہیم اب کے ابو کہاں ہیں اے ابراہیم رحاب الاسو وہ بازار گئے ہیں وہ کا رحابت خالتی خال اور آپ کی امی کہاں ہیں وہ میری خالہ زینب کی طرف گئی ہیں وہ کا اور آپ کے اور آپ کے بھائی کہاں ہیں رہاب جامعہ تھی وہ یونیورسٹی گئے ہیں وہ آئینہ کا اور آپ کی بہنیں کہاں ہیں رہبنا الال مدرس وہ سکول گئی ہیں ترجمہ کریں گے کیا آپ آج سکول نہیں گئے بلا کیوں نہیں رہ گیا اور واپس آ گیا بادل حصۃ اولا پہلے پیریڈ کے بعد الحسہ پیریڈ بعد حسط الا پہلے پیریڈ کے بعد لمادہ رجا تھا آپ کیوں واپس آ گئے رجاط मैं میں واپس آگیا ہوں. اس لیے کہ میں بیمار ہوں لابا मैं کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں کوئی پریشانی نہیں नहीं कोई परेशानी नहीं طبی بن یعنی فکر کی کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو آدا ہب تھا الابی بن آب تھا آپ گئے ہیں الا تبیبن ڈاکٹر کی طرف نہ جی ہاں جہب تو میں گیا ہوں تماری نمشکیں عجیب عن آنے والے سوال آپ کے بارے میں جواب دیجیے ابو ابراہیم ابراہیم کے ابو کہاں گئے ہیں رحاب الاسو کی یعنی صبح کی روشنی میں بتائیے وہ کہاں گئے ہیں راہبا الاسو کی امہو امہو الى زینب متا راج ابراہیم من المراساتی ابراہیم سکول سے کب واپس آیا راجا ابراہیم بعد حسل الاولى یا خالی مختصر کر کے یوں بھی جواب دے سکتے ہیں رجع رجع الاولى حسط رقم افنان مشکل نمبر دو و حادل اس علامت کو رکھیے استعمال کیجئے امام الجمل صحیح صحیح جملوں کے سامنے و حادل اور یہ علامت جمل غیر صحیح غیر صحیح جملوں کے سامنے یعنی جو صحیح نہیں ہیں کتاب کی روشنی میں ہم پہلے بھی بارہا کہہ چکے کہ عربی گرامر کے لحاظ سے ان جملوں میں کوئی غلطی نہیں ہوگی ابراہیم ابن ملا کے پڑھیں گے ابراہیم ابن اخت یوسفہ ابراہیم یوسف کی بہن کا بیٹا ہے ابراہیم یوسف کی بہن کا بیٹا ہے یہ اسی طرح کیونکہ آیا ہے یا خالی اے میرے مامو تو ابراہیم یوسف کی بہن کا بیٹا ہے اسی طرح ہے یوسف امو ابراہیم یوسف ابراہیم کا چچا ہے نہیں یوسف خال ابراہیم یوسف ابراہیم کا مامو ہے اخوات و ابراہیم زہبنا ال المختبی ابراہیم کی بہنیں یونیورسٹی لائبریری کی طرف گئی یا لائبریری گئی ہیں نہیں بلکہ وہ سبق کی روشنی میں سکول گئی ہیں اس لیے اخواط ابراہیم رحبنہ سے ہوتا تو صحیح ہوتا اب یہاں کراس کا نشان لگے گا غلط ایک ابراہیم رحب الا جامعہ ابراہیم کے بھائی یونیورسٹی گئے یا یونیورسٹی گئے ہیں نہیں اس کے بھائی آ... سکول گئے ہیں چنانچہ یہ بھی غلط ہوگا ابراہیم ما ابراہیم ڈاکٹر کی طرف نہیں گیا وہ تو گیا ہے سبق روشنی میں یہ بھی غلط ہوگا نمبر تین، وعف خالی جگہوں میں رکھیے خیمہ ذیل میں الفعل زہبا، زہبا کے فعل کو خاص ندھ المناسبی اور اس کی نسبت کیجیے مناسب ضمیر کی طرف ال لڑکے کھیل کے میدان گئے اسٹیڈیم یا کھیل کا میدان کھیلنے کی جگہ طالبات رسطی طالبات سکول گئیں المدرس رحب ال الفصلی استاد کلاس روم کی طرف گیا انا المطار میں ہوائی اڈے یا ترجمہ کریں گے میں ایئرپورٹ گیا اختی رحابت علمت باقی میری بہن کچن گئی باورچی خانے میں یا باورچی خانے کی طرف گئی ائینہ ذہب یہ انتا کے ساتھ کیا آئے گا ائینہ ذہب تم کہاں گئے مشق نمبر چار سہ ہیں تصحیح کیجیے اور جمل النے والے جملوں کی یا محمد صحیح جملہ ہوگا آرحب تلل مستشفا کیا آپ ہاسپٹل گئے تو فاطمہ تو و زینب کی بجائے استعمال ہوگا راجا انا من الجامتی آمینا اور فاطمہ اور زینب یونیورسٹی سے واپس آ گئی ہیں یا واپس آئیں راہبا بجائے میرے ہم جماعت میرے کلاس فیلوز مکہ گئے ہیں یا مکہ کی طرف گئے انا رجا کی بجائے ہوگا انا رجعت من منریاض انسی میں ریاض سے کل واپس آیا ہوں مریم و بناۃ رحبت کی بجائے رہب نا الا مریم اور اس کی بیٹیاں جدہ گئی ہیں عربی زبان میں اس کا تلفظ جدہ استعمال کرتے ہیں جبکہ اردو سبان میں کہتے ہیں جدہ امی قالا میری والدہ نے کہا انا مریضن کی بجائے انا مریضتن میں بیمار ہوں تمرین رقم خمسہ مشکل نمبر پانچ عجب عن الاسئلت الاتیت آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے بن نفی نفی کے ساتھ مستعملا استعمال کرتے ہوئے ما ما کو ما یہاں ما نافیہ کہلائے گا ادحب تا ال المدورا ساتھی ایم سی لا مب تو مدورا ساتھی ایم راجا کیا آپ کے کی ابو بغداد سے واپس آگے گئے ہیں ماجا ابی ممبغداد ادہبت اختو کا ال المستفا کیا آپ کی بہن ہسپیٹل گئی ہیں یا تو کہیں گے لا ما اختی الل یا خالی ما رابط اختی ارل مستشفہ بھی کہا جا سکتا ہے تمرین ستا مشکل نمبر چھے تعمل ما یلی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے لی, لی جما انا ہے وہ انا من خوات انا اور انا انا کی پہنوں میں سے ہے لئن پلس ہو اور پلس ہوا بن جائے گا لے ہو لیے کے اس کا ترجمہ کریں گے اس لیے, کہ لی اس لیے کہ وہ لی کی بجائے استعمال ہوگا لی لی مذکر کے لیے اور لے لی انا کے لیے لے لی جمع جما انتا لے انتا نہیں بلکہ کہیں گے ہاں میں سکول سے واپس آگیا اس لیے کہ وہ بیمار ہے رجعت آمینت من المدرسة لأنها مریضت رجعت من المدرسة لأنني مریضت میں سکول سے واپس آگئی ہوں اس لیے کہ میں بیمار ہوں تمرین رقم سبعہ مشک نمبر سات اقرأ المثال مثال کو پڑھئے ثم اجب عن الاسئلت الاتیت بنام او بلا پھر جواب دیجئے آنے والے سوالوں کے بارے میں نعم کے ساتھ یا بلا کے ساتھ نعم کہہ کر یا بلا کہہ کر ادحبتا ساتی ایم سی جو پازیٹیو مثبت جملے ہیں ان کا جواب دیجئے نعم کے ساتھ اور منفی نگیٹو جملوں کا جواب دیجئے بلا کے ساتھ ادحب تل المدورا ساتی ایم سی نہ کیا آپ کل سکول نہیں گئے بلا ذہبتو کیوں نہیں میں گیا رجع من, نعم رجع اما رجع من بلا رجع کا منسوقی نہ جامع کیا للا یونیورسٹی چلی گئی ہے نعم رحبت اما ذہب احوکا الا ریاضی کیا آپ کا بھائی ریاض نہیں گیا بلا تھا آخر ادا الحمد اللہ